دیکھ رہے تھے کہ یہ مختلف جو ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اب یہ تو تھا آج کا ڈیٹا کہ آج کے دن کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ ناٹ وسیبل کیا چاند نظر نہیں آئے گا تو کل کیا ہوگا تو کل کے لیے ہم ایک دن اس کو آگے کرتے ہیں گے تو ڈلیٹ انسرٹ کا بٹن دبائیں گے ایک دن آگے چلا جائے گا یہ ڈلیٹ کا بٹن دبا دیا انہوں نے جبکہ یاد لکھ دیا ہے کہ ایزیلی ویزیبل آسانی سے نظر آ جائے گا یہ مل ایلٹیوڈ جو ہے نا یہ بارہ اشاریہ چار چارج بارہ درجے ساڑھے بارہ درجے بلند ہے چاند تو کل تین درجے کا ساڑھے بارہ درجے تو ظاہر بہت بڑا فرق پڑ گیا اس میں تو اس وجہ سے یہ واضح نظر آ جائے گا آسانی کے ساتھ اور کل اس کی عمر جو ہے نا صرف دس گھنٹے تھی آج ایک دن دس گھنٹے کیونکہ چوبیس گھنٹے گزر گئے اس کو تو ایک دن دس گھنٹے ہو گئے تو چونتیس گھنٹے ہو گئے تو دس گھنٹے اور چونتیس گھنٹے میں ظاہرہ فرق تو اس وجہ سے یہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی کل کا جو مون سے اور سن سیٹ کا جو ٹائم تھا بیس منٹ تھا بیس منٹ اٹھائیس یعنی چاند نے سورج سے بیس منٹ بعد غروب ہونا تھا اور آج آج سے اگلے دن اگلے دن جو ہے نا وہ ایک گھنٹہ تیرہ منٹ بعد ہو ایک گھنٹہ تیرہ منٹ بعد چاند اوپر چاند کافی بڑا ہوا ٹھیک ٹھاک بڑا ہوگا اور ایک گھنٹہ تیرہ منٹ سوا گھنٹے تک وہ چاند اوپر رہے گا اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دوسری تاریخ کا چاند ہے کیونکہ آج بہت زیادہ دیر تک رہا ہے اور پہلی تاریخ کا چاند جو ہے نا وہ تو ہوتا ہی چند منٹوں کا ہے تو بس یہ اصل مبالتے میں یہ بات ڈالتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اصل میں سالتن تو تھا یہ کہ کل بھی تھا چاند اور وہ لیکن بیس منٹ بعد گرو ہو گیا تو آج اس کو چوبیس گھنٹے مزید گزر گئے ہیں جب چوبیس گھنٹے مزید گزریں گے تو اتنا ہی موٹا ہوگا وہ چاند اتنا موٹا ہوگا تو زیادہ دیر تک بھی رہے گا اس وجہ سے یہ مقالفے میں ڈال دیتا ہے لوگ اس کو دوسری کے چاند اس وجہ سے کہتے ہیں یہ تو پھر بھی کم ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے آگے آ جائیں گے اس کی مثالیں یہ <coughs> <coughs> اس کا دوسرا پیج ہے یہ وہ پہلا پیج تھا یہ دوسرا پیج ہے اگر انٹر دبا دیں گے تو تیسرا پیج بھی آ جائے گا اس کا تیسرے پیج میں یہ چیزیں دیتا ہے کہ اس کا بہتر بہترین دیکھنے کا وقت کون ہے باقی چیزیں وہی ہیں اس کی ہوتی ہیں اور پھر چوتھے پہ آ جائیں گے چوتھے پیج میں یہ دیتا ہے کہ آج یہ کمبھ جماعدہ اولا شروع ہوگی کب سے اسٹارٹ ایٹ سن سیٹ آن اٹھارہ جنوری یعنی اٹھارہ جنوری کا سورج گرو ہوتے ہی یہ کمبھ جماعدہ اولا شروع ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی انیس جنوری کے سورج گرو ہونے تک یعنی اٹھارہ جنوری شام کو یہ کمبھ جماعدہ اولا شروع ہو جائے گی اور انیس جنوری تک رہے گی وہ ساری اب آگے کے چلتے ہیں ہم لوگ کہ یہی پیش گوئی یہ تو کیونکہ ایسا ہے نا کہ واضح نظر آنا تھا اور واضح تھا کہ نظر نہیں آنا یعنی تیسری تاریخ کا ظاہر واضح نظر آئے گا کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر اور انتیس تاریخ کا انہوں نے کہہ لیے بالکل واضح طور پہ کہ نظر نہیں آئے گا ہم ایسے چاند تلاش کرتے ہیں جس کے اندر کچھ اے بی سی درجے کے چانسز ہو تاکہ پتہ چلے کہ دوسرے جو ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور یہ کیا کہتا ہے تو ان کا فرق کا پتا چلے گا کہ وہ تعبیر میں کیا فرق کرتے ہیں اس کے لیے آسانی کے لیے ہم لے دیتے ہیں رمضان کا چاند دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح تھا اور پھر اگلا اس سے بعد یعنی شاوا شار کا وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہے وہ دونوں چاند دیکھ لیتے ہیں تو یہ آئے گا ابھی چل رہا ہے جمع دورا جمع سانیہ رجب شابان تین مہینے بعد مئی تو چلتے ہیں آگے یہ فبروری آ گیا مارچ آ گیا اپریل آ مئی کے اندر آ مئی میں ہم چل جاتے ہیں پیچھے پندرہ مئی کو کدھر چلے گا بھائی غلط مٹر چلیا پندرہ مئی تو ٹائم ہوا ہے آٹھ بجے تو آٹھ کو ہم سات کر لیتے मिनट इसके भी इसके चार पर ये चार मिनट हो <coughs> <coughs> ये देखिए मून है पंद्रह मई को ये चीज लिखा है जो मून यानी कंजेक्शन आप मून होगा جو منہ چاند پیدا ہوگا وہ پندرہ مئی کو گیارہ بج کر اڑتالیس منٹ یہ وہاں کے ہیں گرینیج کے اس میں پانچ گھنٹے جمع کر لیں وہ کہ چار بج کے اڑتالیس منٹ سمجھو کہ پانچ بجے پاکستان کے اعتبار سے پندرہ مئی کو شام کو پانچ بجے نیو مون ہوگا جب پندرہ مئی کو نیو مون ہوگا تو اس شام کو جو بہران نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ سات بجے سورج گرو ہو رہا ہے دو گھنٹے اس کی پوری عمر ہوگی تو لہٰذا یہ جب سورج کے رو کے وقت چاند کا ایپٹیوڈ جو ہے نا منفی ایک درجے یعنی چاند پہلے غروب ہو جائے گا سورج سے اور یہ دیکھو سن سیٹ مائنس مون سیٹ یہ ہے آٹھ منٹ پہلے چاند عرو ہو جائے گا سورج سے یہ لکھا ہے یعنی یہ مائنس میں لکھا ہے میں یعنی آٹھ منٹ پہلے عروب ہو جائے گا آٹھ منٹ ترپن سیکنڈ سمجھو کہ نو منٹ سورج سے پہلے چاند عروب ہو جائے گا ظاہر ہے جب تک سورج ہے اس وقت تو, تو کچھ نظر نہیں آیا کرتا تو سورج جب عروب ہوگا تو اس سے پہلے چاند عروب ہو چکا ہے تو پندرہ مئی کو تو بہرحال چاند نظر نہیں آئے گا جو مرضی ہو جائے یہ سمجھو کہ اس کو یہ لوگ کہہ دیں گے کہ محال کے درجے میں دیکھ اس کو کیا کہتے ہیں یہ غلط تبدیل کر دیں گے اس کو یہ کہتے ہیں ناٹ ویزیبل کہتے نظر نہیں آئے گا یہ انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کا سبق اکبر ہی پوری دو گھنٹے ہے تو دو گھنٹے میں چاند نظر نہیں آتا ہے تو انہوں نے وہ ناٹ ویزیبل کہیں گے اب اگلے دن میں ہم جائیں گے اگلا دن جو ہے وہ ہے سولہ تاریخ सोलह तारीख को देखिए चांद का इतफा है दस अशरिया चार डिग्री दस डिग्री एक मिनट मजीदार भी कर देते हैं इसको ताकि हो जाए दस अशरिया दो डिग्री है सोलह तारीख को तो दस दर्जे बनंदी है ठीक है जी اور عظمت جو ہے اس کی دو سو چوراسی ہے چاند کی سورج کی عزمت ہے دو سو ترانوے دو سو تراسی یعنی منفی نو دردی یعنی چاند سورج سے نو آشاریہ نو یعنی دس درجے دور ہے نو آشاریہ نو یعنی دس درجے دور ہے تو دس درجے دور ہے تو کافی دوری بھی ہے اور بلندی بھی دس درجے ہے کافی بلندی بھی ہے تہن ان ممکن ہے ایک نظر آ جائیے سسانی کے ساتھ اور ادھر دیکھیں گے یہاں فیز بھی اس کا بن چکا ہے تقریباً ایک فیصد ایک فیصد فیز ہے ایک سے بھی کچھ زیادہ ہے لیکن ایک فیصد فیز اس کا بن چکا ہے تو اب اور دیکھو دوری بھی اس کی وہ جو ہم دوری دیکھ رہے تھے وہ تھی چار لاکھ یہ تین لاکھ چونسٹھ ہزار ہے تو چار لاکھ دوری زیادہ تھی جب چاند دور ہوتا ہے اس کی روشنی کم محسوس ہوتی ہے سائز چھوٹا ہوگا جب قریب ہوگا تو روشنی زیادہ ہوگی اور سائز بڑا ہوگا تو اس چاند کے چاند پہ نظر آنے کے امکانات زیادہ ہیں بہ نسبت وہ جو پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک قسم کا اب اس کا میں انٹر دباتا ہوں تاکہ اگلا پیج آ جائے گا دیکھو اگلے پیج پہ انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ ایزی ویزیبل ہے آسانی سے نظر آ جائے گا یہ کون سی سورا یعنی سولہ مئی کو چاند آسانی سے نظر آ جائے گا پندرہ مئی کو سرے سے نظر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا یہ بالکل واضح چاند ہے اس میں کم از اختلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن اس میں بھی ہو جائے گا تو یہ واضح بالکل صاف ہے ادھر کو صرف دو درجے کا فرق ہے اور چاند سورج سے پہلے ایک ان کو افتفا صرف دو درجے ہے اور دوسرے یہ چاند سورج سے پہلے غروب ہو گیا اگر بعد میں غروب ہوتا تو پھر ہم کہتے بھی کہ چلو کسی نے دیکھ لیا ہوگا نا چیز کی لیکن یہ چاند جو سورج سے پہلے غروب ہو جائے یہ محال حال کے لگ ہے کہ ایک چیز ہے ہی نہیں آسمان پر تو گوائی کس چیز کی دے تو یہ بڑا مسئلہ ہے اللہ آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے ہمارے یہاں مسئلہ نہیں یہ جب ایسا ہو گیا اب دیکھتے ہیں اگلے مہینے کا کیا ہے अगले महीने का ये जून आ गया इसमें भी हम चले जाते हैं दिन एक 15 जून है तो 13 जून को हो रहा है न्यू मून 13 को तेरह जून देखो न्यू मून है 16 तारीख को पहला था और 13 तारीख को न्यू मून हो रहा है تیرہ جون شام کو سات بج کے چوالیس منٹ ہے یعنی رات کو نیو مون ہوگا سات چوالیس کے اندر پانچ گھنٹے جمع کریں کتنا ہو جائے گا تو رات کے بارہ بجے بارہ چوالیس کے پر وہ نیو مون ہوگا اب اگلے دن کا چاند جو بہت خطرناک بن جائے گا دیکھنے کا یہ تو ظاہر ہے رات کو نظر ہی نہیں آئے تو نیو مون ہی بعد میں ہوا ہے چاند پیدا ہی بات میں ہو جائے گا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس دن تو یہ ہوگی بھی شاید ستائیس یا تاریخ ہوگی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اگلے دن دیکھتے ہیں اگلے دن اللہ کے فضل سے یہ چودہ تاریخ آ گئی ٹائم کرتے ہیں ہم اس کا سات بجے شام کے ساتھ سات بجے اور یہ کرتے ہیں بائیس منٹ رات کو کہیں ایک بجے قریب چاند پیدا ہوا ہے آج سمجھ گو. آج رات کو ایک بجے چاند پیدا ہوا ہے اور آج شام کو چاند جو ہے نا چل چل کے اس کی عمر بن گئے گی اٹھارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے کی عمر ہے اٹھارہ گھنٹے انتالیس منٹ اٹھارہ گھنٹے پیدا ہوئے ہو چکے چاند ٹھیک ہے یہ اتنی عمر ہو گئی ہے بہت اچھی بات ہے اب لیکن اتفا جس وقت سورج ہو رہا ہے اس کا اتفاق ہے پانچ اشاریہ پانچ چھ ڈگری ہے کہ چھ ساڑھے پانچ ڈگری اس کا اتفا ہے ساڑھے پانچ درج اتفا کم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ایزمت کا فرق یعنی سورج اور چاند کے درمیان میں جو دوری ہے وہ ہے تقریباً یہ آ گیا آٹھ اشاریہ پانچ یعنی ساڑھے آٹھ ڈگری دوری ہے اس کی جو ایزلی ویزیبل تھا اس میں یہ دس ڈگری تھا اتفاق اور یہ بھی دس ڈگری دوری تھی ٹھیک ہے اس میں دیکھو یہ کم ہو گیا ہے یہ بھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چانس میں فرق آئے گا بی یا ڈی اور بی یا سی ان میں سے کوئی ایک کر دے گا یعنی واضح ایزیلی ویزیبل بہرال یہ نہیں رہے گا <coughs> اور ادھر یہ تھا کہ صفر صفر ایک آٹھ اس کا چہرہ بن چکا تھا اور یہاں پر ایسریشن یہ صفر نو ہے یعنی دو صفر آ گئے بہت کم چہرہ اس کا بنا ہوا ہے اور یہ ہے لیکن قریب دیکھو وہ تھا تین لاکھ چونسٹھ ہزار شاید اور یہ ہے تین لاکھ انسٹھ ہزار بس آہ... کتنا چار پانچ پانچ ہزار میل پانچ ہزار میل کا فرق ہے لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہے کچھ فرق ہے پانچ ہزار میل اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو فرق بہن گلو بین ہے وہ چونتیس منٹ ہے یعنی چاند کے سورج کے چونتیس منٹ بعد سو چاند رو ہوا آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ ہے چونتیس منٹ بعد اب دیکھ لیتے ہیں یعنی حالات اس کے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں چاند کی صحت کمزور ہے چاند کی اس کو چاند کی صحت کہتے ہیں چاند کی احوال بھی کہتے ہیں چاند کی صحت بھی کہتے ہیں چاند کی صحت کمزور ہے اس طرح کمزور ہے کہ اس کا ارتفاقی کم ہے اور فرق بین اس کو لیٹ ٹائم کہتے ہیں نا یہ سن سیٹ مائنس مون یہ چونتیس منٹ جو ہے یہ بھی کم ہے یہ چالیس منٹ سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ اچھا سمجھا جاتا ہے چالیس منٹ سے کم ہو تو اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے یہ ضعیف ہے چاند اور دوری بھی اس اعتبار سے کم ہے کہ منفی آٹھ ڈگری ہے تو ارتفا اگر زیادہ ہوتا ایک تو آٹھ ڈگری بھی کافی تھا دیکھیں ارتفا کم ہے اور دوری بھی, بھی کم ہے دو چیزیں کم ہو گئی اور چاند کا چہرہ بھی کم ہے اور تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ یہ ان کی اپس میں جو لیٹ ٹائم ہے یہ بھی کم ہے یعنی چونتیس منٹ بعد غروب بھی ہو جائے گا یہ تین چار چیزیں کم ہیں اس وجہ سے چاند کی صحت ہے یہ چاند بوٹا تازہ نہیں ہے چاند بہت کمزور ہے اب دیکھیں اس کے بارے میں یہ کیا پیسہ کرتا ہے کل ہے غلط دبا ہو گیا بوڑھے لگتا ہے غلط جگہ اس کو ناٹ ویزیبل کہہ دیا بھائی اس نے یہ سب چیزیں کمزور تھیں اگر ان میں سے ایسا ہوتا نا کوئی ایک چیز کمزور ہوتی دوسری چیزیں صحیح ہوتی تو پھر یہ کسی اور درجے میں ڈالتا لیکن یہ تینوں چاروں چیزیں کمزور ہوتی ارتفا بھی کم تھا سورج سے دوری بھی کم تھی اور اللہ کا ولا کرے جو وقت تھا لیٹ ٹائم وہ بھی کم تھا اور چہرہ بھی کم بنا تھا سب چیزیں جب کم ہیں تو ان کے لیے نظر نہیں یہ سمجھ میں آئے گا بات اگر ان میں سے کوئی ایک دو چیز کم ہوتی بکیا چیزیں اچھی ہو گئی تو پھر یہ بی درجے میں سی درجے میں کہیں نہ کہیں ڈالتا لیکن کہ بالکل نظر نہیں آئے گا اب <coughs> ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے والے کیا کہتے ہیں اس کو اس چاند کو دوسرے والے لوگ کون سے کیا کہتے ہیں یہ ہے چودہ جون کا چاند ہے چودہ جون کا اگلے دن کو ظاہر ایزیلی وزیبل ہوگا کیوں ایزیلی وزیبل ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں گی اور چوبیس گھنٹہ आगे गुजर जाएगा चार तो चौबीस चो, घंटे गुजर जाएगी तो पांच दर्जे जो बुलंदी है तो 15 हो जाएगी मुमकिन है और भी 34 है तो एक दिन चौंतीस मिनट हो जाएगा तो एक दिन और 34 में एक दिन चौंतीस मिनट में बहुत बड़ा फर्क है चौबीस घंटे का फर्क आ जाएगा हर चीज के अंदर तो इस वजह से हम इसको उम्र भी इसकी कम थी यानी अठारह घंटे उम्र थी इसकी तो ये भी अठारह से चौबीस घंटे मजीद हो जाएगी ठीक है تو یہ ساری چیزیں زیادہ ہو جائیں گی اس کو ایک دن آگے کر کے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ یہ پندرہ جون ایزیلی ویزیبل ہے پندرہ جون کو تو دیکھو یہ سترہ گھنٹے ہو گئے اگر سترہ درجے ہو گئے اس کے بعد بہت بلند ہے سترہ درجے سترہ درجے نا بہت اونچا چاند ہے اس کو کوئی بھی آدمی جو ہے نا وہ اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ پہلی تاریخ پہلی تاریخ ہے سب کہیں گے دوسری تاریخ ہے بہت بلند چاند ہو گئی اور ادھر دوسری چیز اس کی دن بھی اس کے زیادہ ہو گئے ایک دن اور اٹھارہ گھنٹے یعنی بیالیس گھنٹے تقریباً ہو گیا اور یہ دیکھو پونے دو گھنٹے قریب کریب اس کا لے ٹائم ہو گیا ہے ایک گھنٹہ چھتیس منٹ اتنا ہو گیا ہے تو یہ جو احوال ہیں یہ جو یہ نوین آدمی کو بھی چاند نظر آئے گا جو اندر ہوگا اس کو بھی چاند نظر آ جائے گا یہ اتنا بڑا چاند ہوگا یہ, یہ, یہ والا ہے عید والا یا رمضان والا ہاں عید والا, <سؤال> <آدمان اید> والا, <سؤال> والا ہی ہے تو عید والا چاند اس میں گڑبڑ ہوگی یقیناً ہوگی ایک دو عیدیں یا ہو سکتے تین چار عیدیں ہو جائیں یہ ایسا ہے اصل مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں اس کی صحت کمزور کمزور کمزور ہے تین چار چیزیں کمزور ہے اس کی روشنی صحیح نہیں بنی ہے تو ان کے حساب کے اعتبار سے نظر نہیں آیا تو اب جب اس کی حساب سے نظر نہیں آیا تو اب اگلے دن چوبیس گھنٹے گزر جائیں گے کیونکہ اگلے دن صبح کا نظر نہیں آئے گا اس سورج پہلے ہو چکا ہوتا ہے نظر آئے گا شام کو تو چوبیس گھنٹے گزر جائیں گے جب چوبیس گھنٹے گزریں گے تو اتنا ہی یہ چاند موٹا ہو جائے تو اس وجہ سے اس کو رسوئی کا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بکیا حضرات جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو اس سے وہ آپشن تبدیل کرنے بھی آ جائیں گے کہتا یہ آپشن والے میں چلا گیا میں اس کو میں نے انٹر دبایا اب کہتے بیسک آپشن تبدیل کرنے یا ایڈوانس آپشن تبدیل کرنے میں ایڈوانس آپشن تبدیل کرتا ہوں یہ کو آ گیا یہ نظر آ رہا ہے ویزیبلٹی کرائٹیرین ویزیبلٹی کہ <laughs> نظر آنے کے معیارات لکھا بارہ نمبر معیار ہے جو کہ یلب کا ہے اس نے اعتبار کیا ہے الٹیوڈ اتفا اور کریسنٹ ود چاند کی چوڑائی ان دونوں کو انہوں نے معیار بنا کر اور یہ فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہے جی اب یہ نیچے والی لائن جا جی کہتی پریس اسپیس ٹو میک چینج ڈی فار اوریجنل ڈیفالٹ اوریجنل ڈیفالٹ اسکیپ ٹو ایگزٹ تو کہ ہیں کہ اگر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اسپیس بار دبا لا میں نے اسپیس بار دبا دیا اب تک یہاں یہ لکھا ہوا ہے زیرو نمبر پہ ہے لوئن بابل اور نینوا کی تہذیبوں تہذیب جو تھی وہاں بھی ماہرین تھے چاند وغیرہ دیکھنے کے تو انہوں نے اپنا ایک معیار بنایا ہوا تھا کوئی پرانی کتابوں میں ملتا تھا اس کو ہی انہوں نے اس میں ڈال دیا وہ معیار کیا ہے لکھا ہوا ہے آگے کہ عمر جو ہے نا وہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو اور لیٹ ٹائم جو ہے نا فرق بہن عروبین اڑتالیس منٹ سے زیادہ ہو تو نظر آئے گا یہاں دیکھو ہمارے پاس اٹھارہ گھنٹے عمر تھی اٹھارہ گھنٹے عمر تھی اس کی اور چونتیس منٹ اس کی لیٹ ٹائم تھا فرق بہن عروبین چونتیس منٹ تھا تو جا اس معیار کے مطابق بابر اور نینوا والے معیار کے مطابق بھی نظر نہیں آئے گا آگے چلے جائیں ابن تاریخ مسلمان سائنسدان سائنسدان گزرا ہے انہوں نے الٹیوڈ اور لیب ٹائم لیب ٹائم وہی ہے اس کو اتفاق اور لیب ٹائم یعنی فرق بین بینو بین اس کو معیار بنایا اور فاردر ان نظام پتن کیا یہ انگریز کوئی ہے اور اس نے الٹیوڈ اور ریلیٹیوزمت کو معیار بنایا اور ماؤنڈر نے الٹیٹیوڈ ریلیٹو کو معیار بنایا انڈین اسکالر یعنی ہندی فلکین انہوں نے الٹیوڈ اور ریلیٹیو اعظمت کو معیار بنایا ہوا ہے بےہونی جو بیون بیون ہے نا بے بیرون لکھا ہوا لیکن ہے بیرونی بیرونی جو ہے نا انہوں نے الٹیوڈ اور کریسنٹ ود اس کو معیار بنایا الیاس انجینئر کے تین ہیں الیاس اے الیاس بی الیاس سی تین معیارات انہوں نے بنائے ہوئے الگ الگ انداز سے کہہ کہ ایک بنایا الٹیوڈ اور النانگیشن کو دوسرا لیٹ ٹائم اور لیٹیٹیوڈ کو تیسرا الٹیٹیوڈ اور ریلیٹیو ایزمت کو یہ تین الگ الگ معیارات بنائے انہوں نے رائل گرینیج آبزرویٹری اس کا بھی ایک معیار ہے انہوں نے ریلیٹو ایزمت اور الٹیٹیوڈ کو معیار بنایا اور پھر آگے ساؤ یہ ساؤتھ افریقن ایسٹرونیکل آرگنائزیشن کوئی ہے انہوں نے یعنی ساؤتھ افریقہ کی کوئی ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور کو بنا کے شوکت ڈاکٹر شوکت ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اللہ آخری یلب کا ہے انہوں نے بھی الٹیوڈ اور کرسنٹ بند کو لے کر معیار بنایا ہے <coughs> یہ سارے ان کے ہیں ان میں سے مثلاً ہم لے لیتے ہیں کسی مسلمان کا کون سے مسلمان کا لے? میری تاریخ کا لے لیتے ہیں نام مسلمانوں والا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں چلو مسلمان کا لے لیتے ہیں نمبر ایک دبا ہوگا تو اس کا آگے ہو ایک دبا دیا میں نے یہ لکھا ہوا آگے ہی دیکھو یہ لکھا ہوا ایک آ اب میں انٹر دبا دیتا ہوں انٹر ایکسپٹ اب آگے بھی کچھ چیزیں پوچھے گا لیکن اس کو آپ نے شیئرنا نہیں ہے وہ اس کی سیٹنگ پر خراب ہو جائے گی اس کے اوپر آپ ویسے ہی انٹری دبا دی جائیں اب جو دیں کہ سیو دیز ڈیفالٹ جو ڈسک اس کو سیو کرنا ہے نہیں میں نے یش yes دبا دیا کہ ٹھیک کر دو اب میں اس سے باہر نکل جاتا ہوں ابھی پھر دوبارہ سے اس میں چلے جائیں گے ہم سمری ٹیبل میں اور سو بھی ہے اٹھارہ اٹھارہ ہے جون ہے پندرہ ہے یہ تاریخ اس کے پاس پہلے سے محفوظ تھی ہم نے وہی ڈال دی یہ پندرہ جون کا ہے ہم نے چودہ جون کا دیکھنا ہے نا چودہ جون کو کیا کہتا ہے چودہ جون کو ایک دن پیچھے رہ جاتا میں اس کو کیونکہ معلومات وہی ہوں گی جو پہلے تھی معلومات میں فرق نہیں اسے اور معیار میں فرق آیا تو اب دیکھو کہ یہ وہی پانچ سے شاید یہ چھ گھنٹے ہیں یہ چونتیس منٹ ہے یہ وہی اٹھائیس وہ ہو گیا یہ اتنا ہی اس کا دن... ساری چیزیں معلومات وہی ہیں گئے نہیں بس صرف یہ جو حکم لگائے گا وہ اپنے معیار کے مطابق لگائے گا تو انہوں نے حکم کیا لگایا وہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہ تم اسی ٹھیک ہے یہ ہے مسلمان لیکن کیا کریں تو پھر بھی اس نے نا پولیس بل کر دیے تو اب کیا کریں اب ہم بیرونی صاحب سے پوچھیں بیرونی صاحب کے پاس چلے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کے بہتر ہوئے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بہترین چلا बेरोनी का देरोनी है बेरोनी है पांच नंबर पर अब देख लेना जी जो हो गया چودہ تاریخ وہی سات بج کے بائیس منٹ ہے اچھا جی اس کا دیکھیں چودہ تاریخ کو کیا کہتے ہیں بیرونی صاحب حضرت فرمائیے یہ کہتے ہیں یہ جو بھی بیرونی ایسے یہ ادھر لکھا بیرونی کی وزیبلٹی کی کرائٹیریا وہ بھی کہتے نظر نہیں آئے گا یہ سارے متفق ہیں آپس میں انہوں نے اتفاق کیا نظر نہیں آئے گا اب اختلاف والا چاند کہاں سے تلاش کریں یہ سمجھ نہیں میں چلو بہرحال ان کی مردی ہے تو ان کے جو کرائیٹیرین ہیں جتنا جو بھی ہم استعمال کریں گے تو اس کے اندر یہی صورت ہوگی اگر کچھ ڈاؤٹ ہوگا تو درمیان میں کوئی آپشن دے دیں گے ورنہ یہ آپشن نہیں دیں گے ہر ہاں اگر آپ جگہ تبدیل کر دیں گے علاقہ کو بدل دیں گے تو پھر یہ آہ کچھ آپ کو چانسز دیں گے اب دیکھ لینا ہم علاقہ کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو علاقے میں یہ کیسے وہ تبدیل کرتے ہیں اس میں اگر میں یہ جان دیا نا اس کے اندر تھوڑا بہت علاقہ تبدیل کرنے سے فرق نہیں پڑتا بڑا دور بہت زیادہ دور تبدیل کریں گے پھر فرق پڑے گا اس کا اس کا میں بناتا ہوں ایک ہاں یہ ایک فسٹ کریسنٹ اسکین سائٹنگ گلوبل اسکین ہے یہ اس کے بعد یہ ایک گراف بنائے گا پوری دنیا کا اس دنیا کے گراف کے مطابق بتائے گا کہ آپ کے علاقے میں چاند نظر آنے کے کتنے چانسیز ہیں وہ بھی پوری دنیا ہوگا اس سے نظر آ جائے گا ان شاء اللہ دو ہزار اٹھارہ چھٹا مہینہ چودہ تاریخ कहते हैं कि पहले दिन का लेना है या दूसरे दिन का पहले दिन का मतलब है कि जिस दिन न्यू मून हुआ है दूसरे दिन का मतलब है कि न्यू मून से अगले दिन की जो दोबारा बात है मैं कह रहा पहले दिन का लेना अब थोड़ी देर लगाएगा लेकिन पहले दिन का मुझे लगता है कि पहले दिन तो कुछ भी नहीं था ना पहले दिन तो वो था چلو دیکھتے ہیں کچھ نہیں بنا رہا یہ ابھی جا رہے ادھر پہ بھی یہ کام نیچے نکل رہا ہے کہ یہ پلیز ویٹ پر انتظار کریں اوپر یہ نکتے نظر آئے نا آستے آستے بڑھتے جا رہے ہیں نا ہمت نہیں کہ یہاں سے یہاں تک اسکیننگ کر چکا ہے لیکن ادھر اس کو گراف بنانا چاہیے لیکن وہ بنا دے گا اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو پہلا دن تھا جس دن نیو نو ہوا تھا اس دن کچھ بھی نہیں ہے تیرہ تاریخ کا بتا ہے تیرہ جون کا تو ہمیں اس کو آپشن دینا چاہیے تھا تیرہ کا نہیں چودہ کا دینا چاہیے تھا تو اب ہم اس کو دے چکے ہیں تو کیا کریں اس کو میں اسک کر کے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہی کام کر دیں پتا ہے جیسے کار تبدیل لگائے گا کوئی بات نہیں دوبارہ کھول دیتے ہمیں دوسرے دشتا دینا چاہیے پہلے مہینے کا نہیں دینا چاہیے یہ تو ہم نے اس مہینے کا دے دیا چلو اسی کے دے دیتے اس میں یہ اس مہینے کا دے دیے ہم نے سترہ جنوری کا اسکرین اٹھارہ من یہ جہاں بڑے بڑے ڈاٹ بنا رہے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ جو ڈاٹ ہیں بڑے, بڑے بڑے بنا رہے ہیں چوڑے چوڑے ڈبے ہیں تو یہ چوڑے چوڑے ڈبے جس علاقے میں ہیں اس علاقے میں یہ آسانی سے نظر آئے گا اس علاقے کا پتہ ویسے نقشے سے چلتا ہے لیکن وہ اس کی فائل خراب ہے اس لیے وہ نقشہ نہیں دے رہا یہ یہاں آپ کو ویسے چلا جائے گا یہ صرف یہ تیس درجے طول ہے یہ ساٹھ درجے طول ہے ادھر آئیں گے. تیس درجے طول ہے ساٹھ درجے طول ہے نبے درجے دول ہے ساٹھ کے بعد ستر اسی نبے تو ساٹھ کے بعد آ جاؤ پچہتر درجے گئی ہے ہمارا پاکستان والا یہاں ہے ٹھیک ہے اور یہ تیس درجے عرض البرد ہے تو ہم چونتیس درجے یہاں کہیں ہوں گے یعنی سواوی ادھر کہیں ہیں پاکستان میں سواوکے یہاں کہیں ہوگا ادھر ادھر یہ کیونکہ ایزی ٹو میں ہے زیادہ پورے ڈبے بنا دے گا یہ والے رنگ یہ الگ رنگ ہے یہ الگ رنگ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ رنگوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں یہ سبز رنگ ہے نا یہ سبز رنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پینتیس سے لے کر چالیس گھنٹے عمر چاند کی ان علاقوں میں پینتیس سے چالیس گھنٹے عمر اور ادھر چالیس سے پینتالیس گھنٹے عمر ادھر سے ادھر سے زیادہ اور ادھر ہے سمجھو کہ تیس سے پینتیس گھنٹے ہوگا اس رنگ میں روزی میں نے پوری میں ایک ہی قسم کے ڈبے بنا دیے رنگ تو الگ ہے عمر کے لحاظ سے لیکن ڈبے ایک قسم کے بنائے ہیں وہ اس لیے ایک قسم کے بنا دیے کہ سب کے اندر ایزیلی ویزیبل ہے جب ایزیلی ویزیبل ہے تو انہوں ڈبے ایک طرح کے بنا دیے اب ہم ایسا کریں گے کہ الگ مہینے کا چلتے ہیں چھٹا مہینہ تھا دوسرے دن کا بنا رہا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے کہ اب رنگوں کا فرق آئے گا یہ جو سبز ہے ان علاقوں میں چاند کی عمر ہے 35 سے چالیس گھنٹے یہ جہاں فیروزی رنگ آ رہا ہے ان علاقوں میں چاند کی عمر ہے 30 سے پینتیس گھنٹے یہ جہاں مجنٹا شروع ہو رہا ہے گلابی رنگ اس میں پچیس سے تیس گھنٹے عمر ہے چاند کی اب آستے, آستے آگے بڑھنا جائے گی یہ جب بڑے ڈبے بنے ہوئے اس کے مطلب ان علاقوں میں آسانی سے نظر آئے گا ان علاقوں میں آسانی سے نظر آئے گا جو نئے کمپیوٹر ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ آستے آستے بناتا ہے جو پرانے ونڈو ایکس پی وغیرہ تھا اس کی اس کے ساتھ دوستی تھی وہ ایک منٹ میں ایسے سارا چور کر کے بنا دیتا تھا حالانکہ اس کو جلدی بنانا چاہیے تھا لیکن یہ پتا نہیں کیوں سست بناتے اچھا جی تو ہم نے بیرونی والا لگایا ہوا ہے نا اس لیے یہ دوسری قسم कि بنائے گا نہیں میں نے जो मुसलमान کہ یہ جو مسلمان سائنسدان ہیں جو مسلمان فرقی ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ آسانی سے نظر آئے گا یہ بالکل نظر نہیں آئے گا تو اگر آسانی سے نظر آئے گا تو یہ بنا دیتے ہیں اور اگر بالکل نظر نہیں آئے گا تو بس اس کو ادھر کھڑا کر دیں گے یہ نظر نہیں آئے گا اس لیے انہوں نے ایک ہی قسم کے بنائے ہم اگر یق بنائیں گے کا, کا بنائیں گے تو اس یہ کیونکہ بیرونی ہے تو اس بیرونی بنا دیجیے کہ ان علاقوں میں آسانی سے نظر آئے گا یہ دیکھو اس نے لے گیا ہے یہ والے علاقے یہ ہمارا یہ پچہتر درجے طول ہے یہ والا یہ پچہتر ہے پاکستان کا اور ادھر چلے جائیں گے یہ تیس ہے یہ ہمارا چونتیس درجے یہاں سوابی ہے ٹھیک ہے ادھر ہے سوابی اس سواگی میں جو ہے بالکل انہیں کالا کیا ہے ہے ناٹ بھی سی پر اور البتہ ہم اگر کراچی کر دیں تو ہو سکتا ہے نظر آ جائیں کراچی کیونکہ نیچے ہے نا تو کراچی میں ہو سکتا ہے کوئی چانس وہاں نظر آنے کے ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں ایک تو کراچی تبدیل کرتے ہیں یلپ مر لگا ہے کیونکہ اس کے آپشن زیادہ ہیں کچھ ہمیں سہولت مل جاتی ہے جو جان یہاں پر سواگی میں ساڑھے پانچ درجے بلند تھا وہاں کراچی میں ساڑھے سات درجے ساڑھے چھ درجے بلند ہیں یعنی ایک درجے کا فرق ہے اس کے اندر اور اور باقی چیزیں اٹھارہ گھنٹے عمر تو اتنی رہے گی اور मिनट یہ उसका یہاں تھا چونتیس منٹ اس کا فرق بہن گرو گین یہ دیکھیں اور یہاں پر ہے اڑتیس منٹ اس کا تو دو منٹ کا فرق بنو گرو گین بھی زیادہ ہے اور, اور, اور البتہ یہ چیز کم ہو گئی ہے یہاں تھا آٹھ ڈگری منفی آٹھ اور یہاں منفی سات تو ہوگا یہ بھی مجھے لگتا ہے اسی طرح دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں پورنہ جگہ یہ صحیح ہے دیکھ لیتے ہیں کیا کہتا ہے اسی درجے کے چانسیز بنائے کیونکہ کچھ بلندی ہو گئی تھی نا اس کی ایک درجہ بلند ہو گیا تھا چانس اور دو منٹ اس کے مزید بڑھ گئے تھے تو ایک درجے اور دو منٹ کی بلندی کی وجہ سے انہوں نے سی درجے کے چانسیز بنا دیے کہ ایک مین لیڈ آپٹیکل اے ٹو فائن چاند تلاش کرنے کے لیے دوربین کی ضرورت پڑ سکتی ہے سی طرح اس نے اس کو چانس دے دیا ہے باقی نظر تو نہیں آئے گا کیونکہ یہ کراچی ہے کراچی میں دو دن کو بندہ نظر نہیں آتا ہے تو رات کو چاند کہاں سے نظر آئے گا تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ہوتی سارا ہے سارا فیکٹری ایریا ہے جب پوری انڈسٹری ہے دھواں شام کے وقت ایسے اٹھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں نظر نہیں آئے گا ہاں اگر مزید آگے بلوچستان کی طرف چلے جائیں تو جیوانی ہے گوادر ہے ان علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ سی درجے کے چانسیز واضح ہوں کچھ اچھے ہوں کیونکہ یہ مزید اور بھی آگے ہو جائے گا یہ ہمارے جو یہ سرحد ہے آپ پاکستان ایسے لیٹا ہوا ہے اوپر والا حصہ ادھر کو ہے اور نیچے والا حصہ ادھر کو ہے تو اس کا مطلب یہ مشرقی جانب میں ہے اور یہ والے مغربی جانب میں ہے ہماری کراچی کا طول ہے وہ سڑسٹھ ہے اور یہاں کا ہے بہتر درجن ساڑھے بہتر تو ساڑھے بہتر اور سڑسٹھ میں جتنا فرق ہے اتنا یہ لوگ ادھر کو ہیں جب ادھر کو ہیں تو اس اور ادھر ہے تو اس کی دو منٹ کا فرق ہے ان کا گیا जितना उधर होगा मौलिंगी चांदी में उतने नजर आने के चांसेज ज्यादा होते हैं तो यह सी करने के चांसेज बनाए हैं इसमें ये ईद वाले चांद की बात कर रहे हैं अब इसके ग्लोबल चार्द जब हम बनाएंगे तो फिर पता चलेगा इसका कि क्या है ऊपर इससे ऊपर जो है ना ये जो है इसके अंदर होता है कि चांद का चेहरा किस तरह का होगा یہ بتا رہے اس طرح کا چہرہ ہوگا اب وہ ٹیڑا نظر ہے نا سیدھا سیدھا نظر آ رہا نا اس ایسا چہرہ ہوگا چاند کا یعنی یہ جب اس سے پوچھتے ہیں گواہ سے کہ اس کی نوکیں کس طرف ہوں گی تو یہ اس کو یہ پہلے سے دیکھ کر بیٹھتے ہیں وہ کہ یہ چاند کی نوکیں جو اس طرف ہیں ایسے تو سورج جو ہے نا اس کا اس کے سامنے ادھر ہوتا ہے اس کی پشت کی طرف سورج ادھر ہوتا ہے پش کی طرف اور نوکیں ادھر ہوتی ہیں تو اگر آپ نے کسی گواہ سے پوچھا کہ چاند کا چہرہ کدھر ہے اور نوکی کدھر ہے وہ اگر کہتا ہے کہ ایسے اوپر کی طرف ہیں تو سمجھو غلط بتا رہا ہے یا ایسے بتا رہا ہے کہ ادھر کی طرف ہے تب بھی غلط بتا رہا ہے تو ادھر بتائے گا تو صحیح بتا رہا ہے کوئی عرض نہیں اس میں تو یہ اس کے چہرہ بتا رہے ہیں کہ اتنا موٹا ہوگا لیکن نظر یہ یہاں سے لے کر یہاں تک نظر آئے گا یہ والے بالکل پتری رکھی ہوتی ہے نظر نہیں آئے گا یہاں سے لے ادھر تک نظر آتا یہ اب دیکھتے ہیں وہ گلوبل سکیننگ دیکھنے نہ بھی اس میں بتائی گئی ہے ساری آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر دیکھو جہاں انہوں نے یہ ڈبے بنائے بڑے بڑے لیکن اس کے اوپر جو ہے نا یہ پلس کے نشان لگا دیے یہ جمع جمع کے نشانات نظر آ رہے ہیں یہ اس کے بندے کہ ادھر بی درجے کے چانسز ہیں جہاں پلس کے نشان لگا رہا ہے یہ بی درجے کے چانسز سبھی ہو اس میں اور ادھر دیکھو یہاں انہوں نے کھڑی جکیل لگا دی اسے کھڑی زبر ہوتی ہے یہ پلس نے یہ کھڑی زبر ہے اوپر والی لائن یہاں یہ ادھر سی درجے کے چانسیز ہیں ان علاقوں میں ادھر یہاں بی ہے یہ پلس کے نشان ہے یہ پورا ڈبا ہے یہ اے درجے کے چانسیز ہے آگے مزید بازی ہو جائے گا کراچی کھڑی وکیلوں میں آ جائے گا دیکھا ایک بات ہے اس میں یہ کہ وہ جیسے انہیا کا اصل مذہب ہے کہ اختلاف متعلق معتبر نہیں ہے چاہے آپ مشرق میں ہیں تو مغرب کا چاند معتبر ہے مغرب میں ہیں تو مشرق کا چاند معتبر ہے اس کے مطابق عمل کر دیے جائے تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی چاند نظر آئے گا تو عید اور روزہ ٹھیک ہو جائے گا اس کی کوئی تکتیق بن جائے تو بہت اچھی بات ہے خلاف ہمارے جگڑے ختم ہو جائیں گے لیکن اس کی تکتیب کوئی سیٹنگ یہ بنتی رہی سے پتہ چلا کہ سوامی اور کراچی کا ایک ہی تہوار ہے ادھر اگر نظر نہیں آتا تو خود ملے جائیں ادھر کچھ چانسز زیادہ فرق ہو گیا تھوڑا سا جی بعد میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر سی در کیوں وہاں بی گھر سے کیوں اور یہ جو بھی چاند گزرے روبی لدن کا جو چاند تھا یہاں پر چانسز کم تھے ادھر صرف کراچی اور اس کی گوکروا میں جیوانی میں گوادر میں یہاں پر اس کی ایک گرجے کے چانسز تھے اور یہاں باقی ملک کے اندر وہ بی گلے کے چانسیز تھے تو نظر آ گئے تو اس سے یہ ثابت ہوگی کہ ادھر چانسیز ہیں اور ادھر نہیں ہے تو حالانکہ ہمارے علاقے والے تو اکثر اس, اس آگے ادھر کا اعلان کرا دیتے ہیں جی جی حالانکہ ادھر ہونا چاہیے کیونکہ بعض نہیں ہے ایسے بھی ملیں گے <laughs> کہ جس کے اندر ادھر چانسز ہوں گے اور ادھر نہیں ہوں گے یہ ہمیشہ کے کلیہ نہیں ہے یہ بات کہیں ایسے ہوں گے جس میں جیسے اس میں کرو جو ہے نا نیچے کی طرف بنتی جا رہی ہے نا تو اس میں پھر چانسز بھی نیچے والے علاقوں میں زیادہ ہوں گے کبھی کرو ایسے اوپر کی طرف بنے گی جب اوپر کی طرف کرو بنے گی تو پھر ان دنوں میں اوپر کے علاقوں میں چانسز زیادہ ہوں گے اس میں این ہوم کے کراچی میں نظر آنے کے چانسز نہ ہوں اور اوپر والے میں ہوں ایسا بھی ہوگا یعنی اس کو آپ ضابطہ نہیں بنا سکتے تینوں قسمیں آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہوں گے تینوں قسم کے نشانات وہ کرم جو ہے نا ہلکی ہلکی فرق ہے اس میں یہ یہاں یہ بڑے ڈاٹ ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایزیلی وزیبل ہے یہاں پر یہاں ان علاقوں کے اندر دو نمبر کے چانسیز ہیں اور اس علاقے کے اندر یہاں پر سی نمبر کے چانسیز ہیں تیسرے نمبر کے چانسیز ہیں اس سے اوپر مزید یہ ابھی جو نقطہ لگانے شروع کیے تھے یہاں یہ نقطے نقطے لگا رہے ہیں یہ جو نقطے یہاں لگا رہا ہے ادھر ڈی درجے کے چانسیز ہیں اس سے بھی کم صرف آپٹیکل ایٹ سے چانس نظر سکتا ہے صرف دو ویک سے ابھی تو ایزیلی یہاں ختم ہو گیا ہے ادھر تک یہ کون سی جگہ ہے یہ سمجھو کہ یہ پینتالیس درجے والی ہے سعودی عرب وغیرہ تھا دیکھا سعودی عرب یہاں پر کہیں ہو پائے گا تو سعودی عرب میں یہ چانسیز جو ہے نا یہ چاند والے یہ ہیں یہ جو کہ یہاں ایزیلی ویزیبل ہے اور ادھر یہ بی درجے کے ہیں یہ سارا سعودی عرب تقریباً اسی میں آ جائے گا اے اور بی درجے میں اور ادھر یہ ساٹھ تو یہ افغانستان اور ایران ہے یہ پچہتر درجے کی لائن ہے ہماری یہ پچہتر درجے کی لائن ہے اس میں دیکھو انہوں نے یہ جوابی یہ سواوی ہے نا ہمارا اے اس سے تھوڑا سا اوپر ہے کالی جگہ میں یہاں پر چونتیس درجہ نا اکیس درجے کی لیے کیل تو سواوی تھوڑا سا اوپر ہے یہاں پر اس لیے وہاں انہوں نے ناٹ ویزیبل کر دیا سوابی سے تھوڑا سا نیچے چلے جائیں گے اگر کن علاقوں میں تو بیس درجے کی چانسیز ہو جائیں گے پھر ان میں آ جائیں گے تو سی درجے کے چانسیز ہیں سارے تو کراچی ان میں آ رہا ہے یہاں پر اس وجہ سے یہ کراچی میں چانسیز سی دردے کے دکھا دیئے اگر اس سے اوپر ہوتا کراچی تو یہ درجے ابھی پنجاب کے علاقے ہیں سارے یہاں دی درجے کے چانسیز ہیں یہ پنجاب کے علاقے ہیں اور یہاں سوا بھی یہی شروع ہو رہا ہے اس سے اوپر اوپر تو یہ سوابی ادھر ہے اس یہاں سے یہ یہاں شروع ہو رہا ہے تو اس سے اوپر سارے ناٹ بی سی والی سے جو بنا دی سمجھ میں آ ہے حضرات کو بات نا تو یہ گلوبل اسکرین اس طرح بناتے ہیں کہ پوری حساب کتاب کا چکر ہے سارا اور اس میں یہ دیکھتے ہیں اصل میں انہوں نے روشنی کو ناپنے کے آلات ہیں ان کے پاس کہ روشنی مجھے ایک بڑا بلک ادھر لگا دیا جائے بہت بڑا بلک اور اس کے پاس ایک سا ہلکا سا چھوٹا بلب اس کے قریب رکھ دیا جائے تو دور سے اگر آپ میں دیکھے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ چھوٹا بلب ہے یا نہیں ہے بڑے بلف کے اندر وہ گم ہو جائے گا اس کی ہوئی یہ ہی کہتے ہیں کہ اس کی جو روشنی ہے یہ روشنی جو ہے یہ اس کی روشنی سے کم ہے اس لیے یہ اس کے اندر زب ہو جاتی یہ نظر نہیں آئے البتہ کسی چھوٹے برف کو اس سے ہٹا کر تھوڑا سا دور لے جائیں اتنا کہ اس کی اس روشنی سے وہ باہر نکل جائے تو پھر یہ نظر آئے گی یہ تو اس لوگ ناپتے ہیں کہ کس سے کتنے منٹنیچو روشنی باہر نکل رہی ہے کتنی, کتنی روشنی باہر پھینک رہا ہے چاند کتنی روشنی پھینک رہا ہے سورج کتنی روشنی پھینک رہا ہے تو پھر جہاں سورج روب ہو رہا ہوتا ہے جس جگہ پر اس جگہ آپ دیکھیں کہ ایسے بہت بڑا حاللہ روشنی کا ہوتا ہے جس جگہ گرو ہوگا وہاں روشنی بہت زیادہ ہوگی سرخی تو سرخی بہت زیادہ ہے تو صورت اگر چند رو ہو گیا ہے اوپر ساری سرخی ہوتی ہے اس سرخی کے اندر چاند جو ہے نا اس کی شکل بھی سرخی مائر ہوتی ہے اور یہ روشنی بھی سرخی ہے جو ہے اس سرخی میں اگر چاند ہے تو یہ نظر نہیں آتا ہے اس سرخی سے باہر نکلے گا چاند تو پھر نظر آئے گا تو وہ پھر اس لیے اس کا ارتفا کا اعتبار کرتے ہیں کہ صورت جہاں روح ہوگا اس کی کتنے درجے تک تو روشنی ہوگی اور چاند کی روشنی اگر اتنے گرمی چوب ہے تو کس روشنی میں نظر نہیں آئے گا اس کی روشنی چھوٹ جائے زیادہ ہوگی پھر نظر آ جائے گا تو ان حساب کے نام کے اوپر یہ وہ کر کے پھر یہ سافٹ ویئر بنا دیتے ہیں پھر اس کے مطابق یہ چلتے ہیں اب آنکھوں سے نظر آتا ہے نہیں آتا ہے وہ کے اس کا فی بھی تعلق نہیں ہے لیکن یہ جو بناتے ہیں یہ بکول ان کے ہمارے سال کے مشاہدہ بھی اس کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ یہ رسدا کے اندر جو ہے نا مثلاً کافل ہے ہندو ہے انگریز ہے تو اس انگریز کو مسلمان کے روزے ہی سے کوئی روز شاید جانتے بھی نہ ہو اس کو کہ مسلمان اس پہ روزہ رکھتے ہیں یا ہی رکھتے ہیں وہ جی ان کے فنی لوگ ہوتے ہیں نا فنی ان میں کفات میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک ہیں ان کے مشنری لوگ دوسرے ہیں ان کے فنی لوگ جو فنی لوگ ہیں وہ صرف فن جانتے ہیں فن سے ہٹ کر ان کو کچھ معلومات نہیں ہوتی نہ اپنے مذہب کی نہ دوسروں اور جو مشنری لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کو اچھی طرح جانتے ہیں اور دوسرے کے مظاہر کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے اندر مسلمانوں کے مذہب کو جاننے والے ایسے لوگ موجود ہوں گے جو مسلمانوں سے بھی زیادہ اسلام کو جانتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے ان کے پاس تو وہ جو مشنری لوگ ہیں وہ تو پالیسیاں بناتے ہیں لیکن فنی لوگ ہیں نا وہ فن سے تعلق ہوتا ہے وہ اسے گڑبڑ نہیں کرتے اس فن کو مشنری لوگ غلط استعمال کرتے ہیں غلط مسئلہ لیکن فنی آدمی جو فن کے مطابق ہی معلومات دیتا ہے فل ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ویزن ایسا کیا ہے زیادہ اس کی بات کے اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس یہ قوائل جو فوائد ہیں جو گلیات ہیں جی یہ اسالتن جس نے بھی یہ بنائے ہیں یہ الگونی کی جو تھے اس کی اوپر بنا کر کے ترقی کی ہے اصل نہ کچھ نہیں بنایا بھی. یہ ایسا نہیں کرتے کہ ایک کام پہلے سے ہو چکا ہے تو اس کام کو پھر سے کرنے لگ جائیں ایسا نہیں کرتے دو. ایک کام پہلے ہو رہا ہے اور صحیح ہو رہا ہے تو اس کو لے کر آگے جاتے ہیں اس سے پیچھے نہیں جاتے جیسے ایک آدمی نے مثلاً موٹر سائیکل پہ کہیں جانا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور اس کو چلانا سیکھ لو چلا جائے اس کے لیکن اگر یہی چاہے کہ میں اصل میں اپنا موٹر سائیکل بناؤں اور پھر اس کے اوپر چڑھ جاؤں کیونکہ یہ انگریز نے بنایا میں اس کو نہیں مانتا تو اس کو کہیں گے تو جتنے بھی چیزیں لے لیتے ہیں وہ پہلے سے اگر بنے ہوئے ہیں تو اس کو چلانا سیکھتے ہیں مزید اس کو اوپر ترقی کرتے ہیں ترقی یہ رکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل کے ہم لوگ دوبارہ پیچھے کو کیریج رکھیں اور پھٹا رکھ کے اس کے اوپر دو آدمی لیتے ہیں وہ ہماری ترقی ہے ان <laughs> کی ترقی بھی اسی طرح کی ممکن ہے لیکن وہ کچھ اچھے ترقی کر لیتے ہوں گے لیکن کریں گے اس موٹر سائیکل کے اوپر ایسا سے کرتے وہ بن بن چکے اس کو وہ نیچے ہیں تو یہ جتنے بھی قوال بنائے ہیں یہ مسلمانوں کے قوال کی عمر بنیاد رکھ کے پھر انہوں نے آگے ترقی کی ہے اس کے اندر مزید اور وہ جتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں اس کو ہمارے مسلمان سائنسدان جو انجینئر ہیں جو اس فن کو جاننے والے ہیں وہ اس کو پرکھتے ہیں ایسے نہیں کہ نہیں پرکھتے میں نے بتایا ڈاکٹر شوکت ہے ڈاکٹر الیاس الیاس ابو بھی زندہ ہے شوکت بھی زندہ ہے اور ڈاکٹر شوکت عہداد ایک اور ہے وہ بھی ابھی زندہ ہے اس کا الگ سے سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے اس میں صوبہ تین کے ڈالے ہوئے اس کے اندر تو وہ عرب ہے بلب نام کے تو وہ بھی اسی کام کر رہے ہیں تو ان کو جو فن ہے تو یہ فن والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ فنیاں سچ بولتا ہے جو بولتا ہے تو اس نے یہ کام کیا غلط کیا یا صحیح کیا ہے مطلب پرکھا ہوا ہے ایسا نہیں کہ ڈیولپ کرتے ہوئے یہ ایسا کرتے ہوں پرکھ کر اور اس کے مطابق یہ لوگ کو پیشگی وغیرہ کرتے ہیں ہمارے ہاں جو پیشگوئی ہوتی ہے اس کے اندر ایک تو یہ والا سافٹ ویئر بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو المقیت کے نام سے شوکت اہدا کا ایک سافٹ ویئر ہے اکیویٹ ٹائم اس کا نام ہے وہ والا استعمال کرتے ہیں اور ان سب کے جتنے بھی کرائٹیریا ہیں ان سب کا جو نکال کے نا سامنے اسکرین پہ بڑی اسکرین اس طرح کے اس کے اوپر سارے نکال کے رکھ لیتے ہیں پھر ہم پتا چلتا ہے کہ کون سے کس نے کیا پیشگو کی کس نے کیا کی ہے اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر پھر ہمارا ذہن کیا بنتا ہے کہ ابھی نظر آئے گا نہیں آئے گا اس کے مطابق پھر ہم پیشگوئی کر دیتے ہیں کہ اس مرتبہ پاکستان میں چاند نظر آنے کے یہ امکانات ہیں تو ان کو دیکھ کر کرتے ہیں اپنی طور سے تو نہیں لگاتے ہیں. نہ ہی اس کی حرکتوں کا حساب کتاب جیسے ہم نے چاند اس کا نماز اوقات کے سلاد پہ لگایا یہ سمت قبلہ پہ لگایا اتنا اس کا آسان نہیں ہے آسان حساب لگانا اس کے ایک گلیا جو ہے وہ ہم نے کہیں سے طرح سنیا تھا کہ چاند کی حرکت معلوم کرنے میں کلیہ کے چاند کب گلو ہوگا تلو ہوگا اور اس کے کیا بنے گا تو وہ کلیہ چار پانچ صفحات کا تھا یہ تو ہمارا ہوتا نا ایک لائن والا گلیا جو تھا جس کو ہم کرتے ہیں وہ چار پانچ صفحات کا کلیہ تھا پھر جا کے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے اس کا چار پانچ صفحات کا آپ حل کریں گے پھر جا کے کوئی ایک نتیجہ نکلتا ہے اور ہاتھ سے حل کرنا بہت ہی مشکل ہے اور پہلے والے لوگ جو حل کرتے تھے وہ ربرتن وغیرہ سے حل کرتے تھے اور اس سے آسان ہو جاتا ہے آج کل ربرتن استعمال نہیں ہوتی ویلکولیٹر استعمال ہوتا ویلکولیٹر سے وہ ایسے کلیاں نہیں حل کر سکتے آپ آم لگتا ہے ان کے جو کمپیوٹر میں جو سافٹ ویئر بنائے ہوئے ہیں ایکسل وغیرہ یا کوئی ان کے اپنے جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں یا پوری پروگرامنگ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ اس کو ڈھالتے ہیں تو پھر وہ ایک منٹ میں کام کر یہ جتنا بھی چل رہا تھا یہ پورا پیچھے کلیاں حل کر رہا تھا آستے آستے آگے جا رہے ہیں یہ کلیات کو حل کر, کر کے کر کر کے جو نتیجہ آتا تھا ادھر ڈالتا جاتا تھا, تھا، ڈالتا جاتا تھا تو یہ پورے اس ملاقات پیچھے حل کر رہے ہوتے ہیں تو کلیات کے مطابق یہ سب کچھ بنا ہو رہا ہے اچھا جی یہ ہو گیا بس یہ اتنا قدر میرے خیال کافی ہے اس سے زیادہ مناسب نہیں بات کرنا اس کے اندر اور آپشن کون سے ہیں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو <coughs> اس میں آگے جو ہے نا ہجڑی کیلینڈر ٹریولشن کے پہلی تاریخ دنیا میں کہاں ہوگی سب سے پہلے اس کا یہ نقشہ بنا دیتا ہے اس میں پھر تین آپشن ہیں اے ڈی اے کے لوکل اعتبار سے بنا دیں لوکل کا کہ یہاں جو ہم نے اس کو ہوا ہے اس کے مطابق پہلی تاریخ کب ہوگی دوسرے یہ کہ ٹرائزونل بنا لے پوری دنیا عالمی اعتبار سے عالمی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے بنا دے یعنی اختلاف کے کو معتبہ نہ مانے تو پھر کس طرح بنے گا تو وہ دونوں انہوں نے دیے ہوئے ہیں ہم مسل پہ لوکل دیکھتے ہیں کراچی کا اس کو دیا ہوا ہے ہم نے انہوں نے یہ لوکل بنا دیا <kans Naturečnia> ہم نے رمضان سے شروع کرایا تھا اس کو اس میں کمپیوٹر میں رمضان تھا تو اس لیے رمضان سے شروع کیا انہوں نے پھر تو ایک رمضان سترہ مئی کو ہوگی سولہ کو نظر آنا تھا نا. تو سترہ مئی کو یکم رمضان ہوگی یکم شوال پندرہ جن کو ہوگی ذکر تھا جی عید عید یکم شوال سولہ جون کو ہے نا سولہ جون کو یہ دے اس کے مطابق سولہ کو ہے لیکن یہاں سے ایک دن پہلے پندرہ کو پکی پکی ہے سمجھ لو یہاں <laughs> <laughs> سے پندرہ کو ہو جائے گی اور رمضان لیکن اس کے رمضان بھی ایک دن پہلے لگنا ہوگا یہ سولہ کو خراب رمضان ہوگا آپ کا اور پندرہ کو جون ہی ہو جائیں گے مزید یہ ہے پندرہ جولائی سے شروع ہو رہی ہے یہ میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ میں دے دی <laughs> ہاں باقی سب متعلق مطابق ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں تک کہ یہ, یہ پورے سال کا اگر مزید اگلے سال کا بھی تلاش کرنا چاہیں گے تو ان دبا دیں تو اگلے سال کا بھی آ جائے گا یہ چودہ سو انتالیس تھا نا یہ چودہ سو آ گیا اور چودہ سو اکتالیس بھی سات ہے اس کے یہ چودہ سو اکتالیس بیالیس بھی آ گیا تو یہ ایسے کا گئے میں نے کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک پروگرام ڈالا ہوا ہے اس کے مطابق حساب لگانا کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے وہ کر سکتا ہی اگر آپ ٹرائیزونل نکالنا جاتے ہیں دو قسم کا آئے گا اس میں ٹرائیزونل بھی اس کی ایک فائل جو ہے نا اس کی اس میں گم ہے اس لیے یہاں نقشہ نہیں بناتا ہے دنیا کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ اگر نقشہ فائل اس کی صحیح ہوتی تو وہ نقشہ بھی بنا دیتا یہ دیکھو انہوں نے یہ بنا دیا ہے ٹرائیزونل یعنی زون اے اس کو قرار دیا پوری دنیا کا زون بی یہ ہے زون سی یہ ہے تین حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی اختلاف کے مطالعے کو معتبر مان کر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ یوں ہوگا تو لہذا اس میں اس علاقے میں جہاں یہ دائرہ ہے اس میں پہلی تاریخ کب ہوگی اور یہ لکھ دیا اور اس میں پہلی تاریخ کب ہوگی یہ لکھ دیا اس میں پہلی تاریخ کب ہوگی یہ لکھ دیا تو این ممکن ہے کہ ان میں فرق ہو بسن یہ پندرہ جون کو پندرہ جون کو ادھر سولہ جون کو اس میں سولہ جون کو پہلی تاریخ ہے اور ادھر پندرہ پندرہ کو ہے ادھر جدھر چودہ کو ہے ادھر پندرہ کو ہے ادھر پندرہ کو ہے پندرہ جولائی کو یہ اس کے مطابق پورے تین مہینے کا بنا دیا یہ شوال ذکر چاہ یہ پورا بنا یہ پھر جب آپ کے پاس ہوگا تو اس کو چھیڑتے رہنا کھیلتے رہنا ان شاء اللہ بن جائے گا کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا آپ یہ جو ہے نا اکلپس ہیں یہ چاند گرن کب ہوگا سورج گرن کب ہوگا یہ دیکھو اوپر میں تھا سولر اکلپس چاند کا سورج کا سورج گرن سورج ہیں کہ پندرہ اٹھارہ کو ایک ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹریڈسٹل ٹائم کے مطابق ہو جائے گا دس بیس بج کے ترپن منٹ بیس بج کے ترپن کا مطلب کیا ہوگا آٹھ بجٹ آٹھ بج کے اندر پانچ گھنٹے مزید جمع کر دیں تو آٹھ پانچ تیرہ یہ رات کو ایک بجے ہوگا سورج کے اندر رات کو ایک بجے گا تو رات کو ایک بجے سورج ہوگا <laughs> نہیں ہوگا تو یہاں نظر بھی نہیں آئے گا سورج ہی نہیں ہوگا تو نظر تو بھی آئے گا جن علاقوں میں سورج نظر آ رہا ہوگا وہاں نظر آئے گا اور پھر جو تیرہ جولائی کو ہے وہ ہے تین بج کے دو منٹ پر صبح کے وقت اور یہ جو ہے یہ ٹی ہے تین بج کے دو منٹ صبح اس کا مطلب ہے تین اور چھ پانچ کتنے ہوگی آٹھ یہ ہو سکتا ہے نظر آ جائے لیکن یہ ہے جزوی یہ پارشل لکھا ہوا ہے نان سینٹرل پارشل پارشل کا مطلب کہ جزوی ہوگا اس کا جو سایہ ہے ایک کونے سے گزرے تھوڑا گرن ہے لیکن چاند اس کے ایک کونے سے ایسے تھوڑا ہلکا سا گزر جائے گا پورا پوری نہیں ہوگا تھوڑا سا پارشل اس کو کہتے ہیں تو یہ ہو گیا اور پھر گیارہ اگست کو ہے گیارہ اگست کو کہتے ہیں کہ نو بج کر اڑتالیس منٹ پر ہے دن کو یہ بھی اے ممکن ہے کہ ہاں دکھ جائے لیکن یہ بھی پارشل جزوی ہے اور یہ <تصف> جزوی ہے بس یہ بھی آ, یہ بھی ہم گنے کے نظر آ جائے ہیں یہ دو بڑا کے نظر آنے کے چانسز ہیں لیکن اس میں پھر صحیح کس جگہ نظر آئے گا اس کے الگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ الگ سے بتاتے ہیں وہ حکومت بتا دیں کہ یہ ان علاقوں میں گہرا سایہ پڑے گا اور ان علاقوں میں ہلکا سایہ ہوگا ادھر مکمل نظر آئے گا ادھر نہیں نظر آئے گا وہ سارا پھر اس میں بتا دیا جاتا ہے یہ موٹی معلومات ہے اس کی لیبرس ہیں یعنی چاند گرنت وہ اکتیس جنوری کو ہوگا اکتیس جنوری دو ہزار اٹھارہ بولے گی ابھی آئے گی تو اس میں آئے گا دن کے تین بج کر اکتیس منٹ پر تورہ بج کے اکتیس منٹ تو یہ بن جائیں گے تیرہ اور پانچ اٹھارہ اٹھارہ شام کو یہ ہوگا اور یہ شام کو چاند ہوا تو ہزار آ جائے گا نہیں ہوا تو نہیں آئے گا امبرل ہے امبرل پینمبر امبرل کا مطلب ہے کہ گہرے سائے میں آئے گا اور پینمبر کا مطلب ہے کہ ہلکے سائے میں جائے گا جب کسی کا سایہ ہوتا ہے کوئی بھی لکڑی ہے وہ پیچیدہ ہے اس پہ جب سایہ آپ دیکھتے ہیں تو سائے میں درمیان میں گہرا سایا ہوتا ہے اس کے اطراف میں ہلکا ہلکا سایا ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے وہ گہرے سائے کو کہتے ہیں اور امبرل کا مطلب کہ ہلکے سائے तो ये हल्के साल वाला उसको पे नंबर अंप्र, अंब्रेड है अंबरण का मतलब होगा की वो गहरे साल में आएगा चांद ये hmm. 31 जनवरी को फिर 27 जुलाई को भी होगा 31 जनवरी 31 जनवरी को या बदल कामिल हाँ होगा ये होता ही उन्हीं दिनों में है जिन दिनों में बदल कामिल होता है उन्हीं दिनों में होता ही तो रात का वक्त है तो नजर आएगा इंशाला اور یہ ہے ستائیس جولائی کو ہے دوسرا ستائیس جولائی والا یہ رات کو آٹھ بج کر تیئیس منٹ پر ہے تو آٹھ پانچ پھر دوبارہ ہو جائے گا تیرہ تو کہ ایک بجے یہ یہ نظر آ سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ رات کے ایک بجے ہو جائے یہ بھی مطلب اپریل ہے گیارہ سال میں آئے گا تو یہ دو چاند گرن اس سال نظر آئیں گے اور دو سورج گرہ بھی سال نظر آئیں گے امکانی طور پر صحیح وقت کیا ہوگا کب سے شروع ہوگا کب ختم ہوگا اس کے لیے کوئی تفصیلات دوسری سافٹ ویئر سے پتہ چلتی ہیں اچھا جی یہ جی, اکلپس ہو گئے. اور کیا چیزیں ہو گئی آپشن تبدیل کرنا بتا دیئے اکلپس بتا دیئے چین ڈیٹا بتا دیا والی جو دو چیزیں اوپر والی ہیں اس میں یہ بال یہ چاند کی پوزیشن بتاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک فائل اڑی ہوئی ہے وہ فائل نہیں مل رہی اس لیے میں نہیں بنا نکلاؤں واپس سے گیا نا فائل اس کی وہ بھی اس میں جب وائرس آ جاتا ہے تو وائرس بہت ساری چیزیں کھاتا ہے جمپ کی طرح تو وہ اس نے ایک دو فائلیں اس کی کھائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ صحیح کام نہیں کرتا یہ دو والے اوپر والے آپشن میں نہیں صحیح کام نہیں درمیان یہ دوسرا اور تیسرا باقی سارے لگا ہوئے ہیں تو کسی نے اگر کسی کو ضرورت ہو اس کی تو وہ لے لے گا ان سے منظمان صاحب سے لیکن اس سے فقط ایک یو ایس بی لگا کر اس کو نکال لیں اور پھر اپنے کسی کمپیوٹر میں ڈال کر اس یو ایس بی کو اچھی طرح اسکین کر لیں اور پھر اپنے کمپیوٹر میں ڈال کر وہاں سے دوسروں کی یو ایس بی لگا کر دیں کیونکہ اگر ادھر سے ڈائریکٹ یو ایس بی لگا دی کسی ہر ایک کی تو ادھر جو وائرس ہے وہ چلا جائے گا اس کی یو ایس بی میں پھر وہاں سے اس کے کمپیوٹر میں جائے گا اس کو بھی ایسے ہی کر دے گا جیسا کہ یہ ہے تو اس کو خیال کرنا اس کا جو یو ایس بی ہو وہ اپنے رسک پر اس کے ساتھ لگائے رسک کے ٹھیک ہے جی پھر سے تین چار سافٹ ویئر ہیں وہ سارے لے لیں گے باقی ایک رہ گئے مینارٹ ایک رہ گئے وہ ان ہم کل کو دیکھ لیں یہ وقت ہے وقت ہے نا جگہ اس میں یہ جو ہم نے بتایا چاند والا اس میں فقط چاند کے متعلق معلومات تھی اور اس کو ایک اور کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ اس معلومات یہ کہ آپ کو اگر سن عزمت چاہیے ہوگی لمح ب لما کسی کے بعد م... وہ موبائل نہیں ہے اور صرف یہی ہے جو ہاں وہ دیکھتے ہیں اگر کسی کے پاس وہ نہیں ہے موبائل نہیں ہے یہی والا لیپ ٹاپ ہے کسی کے پاس تو یہی مون کیلکولیٹر نکال کر اور وقت آگے پیچھے کر کے اور اس سے سن عزمت اس میں آ رہی ہے مون عزمت اور سن عزمت دونوں آپشن آ رہے تھے تو سن عزمت نکال سکتا ہے کہ اس وقت سوچ کی سمت یہ ہے تو لہٰذا جتنی سمت ہے قبلہ دائرنگ سے منفی کر کے اس کو آگے پیچھے کر کے رکھ سکتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ہے وزن اس کے لیے نہیں لیکن ایک معلومات اس میں ہے تو وہ گودل کھل جائے گا اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور بھی ہے وہ ہے البا کی وہ ہے کہاں پر یہ جی ہے ایکٹائم ایک یہ جی ڈاکٹر شوکت اہدا کے نام سے ایک عرب ہیں انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے محمد عہدہ یہ ہے اصل یہ, ہے یہ تو بھی لکھا ہوا ہے محمد عہدہ اہدے یہ محمد عہدے ایک محمد ابن عہدے اس کا نام ہے ان کا یہ بنایا ہوا ہے تو عربی میں بھی کام کرتا ہے اور انگریزی میں بھی کام کرتا ہے اردو میں نہیں کرتا پشتو میں بھی نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر طریقے کا تقریباً اسی طرح کا ہے اس سے ملتا جلتا ہے تقریبا. کام اس کا سارا اس سے ملتا جلتا ہے لیکن انہوں نے چاند کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ اوقات سلاد اور سمت قبلا دونوں بھی دے دیتا ہے اور بات سلات اور سمت قبلہ دونوں بھی اس کے ساتھ یہ جوڑ دیتا ہے مثلاً اگر کسی کے پاس وہ نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے کیلکولیٹر نہیں ہے موبائل بھی نہیں ہے اور وہ کہیں سمت قبل رکھنے جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس اگر اپنے گھر میں کمپیوٹر میں یہ موجود ہے تو اس سے آج اگر اس نے جانا ہے تو صبح سے لے کر شام تک اگر چاہیے تو ہر ایک ایک گھنٹے کی عزمت کے بارہ بجے سے اس کی عزمت کیا ہوگی ایک بجے کیا ہوگی دو بجے کیا ہوگی تین بجے, بجے, بجے, بجے کیا ہوگی چار بجے کیا ہوگی یہ ساری ایک, ایک کے بعد اس کی عزمت جو ہے نا یہ اپنے بعد پرنٹ کر کے لے جائیں پرنٹ کر کے لے, لے لے یا یہ چاہتا ہے کہ میں آدھے آدھے گھنٹے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں پندرہ پندرہ منٹ کی دے دوں تب بھی دے سکتا ہے اگر چاہتا ہے ہر ہر منٹ کی ایزم ایس ہو جائے تو تب بھی یہ آپ کو نکال کے دے دے گا کہ بارہ بج کے بیس منٹ اور پچیس سیکنڈ پر اور کی ایزم ایس یہ ہوگی تو یہ اس کو بھی نکال کے دے دے گا تو یہ ساری ایزمسیں آپ کو ایک چارٹ بنا کے دے دے گا آپ اٹھا کے وہ چارٹ لے جائیں اور جا کے جس وقت بھی آپ پہنچیں گے اس کے مطابق ایزمس سمجھ کر اور منفی تفریح کر کے اپنا سمجھ کے پورے رکھے ہوا ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر سہولت موجود ہے اللہ کے بدل سے اس میں بھی وہی سب سے پہلے جو کام کرنا پڑتا ہے وہ لوکیشن سیٹ کرنے پڑتی ہے لوکیشن میں ادھر آپ چلے جائیں گے تو انہوں نے فیصل آباد ہے حیدرآباد ہے اسلام آباد ہے کراچی ہے لاہور ہے مٹورا ہے مونجو درو ہے بلطان ہے نابشہ ہے باغپتن ہے پشاور ہے صحی है ہے بس اتنی ہے چلو ہم پشاور لے لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے ٹھیک ہے جی یہ لے لیا انہوں نے اکہتر اکتیس تینتیس ساٹھ اس کے لیٹیوڈ لانگیٹیوڈوں نے انہوں نے یہ طے کر دیا اور اور اس کو اوکے کر دیا ہم نے کر دیا اب میں مثلاً اس میں سے مون ٹائم پریئر ٹائم مون فیس ریسنٹ وزیبلٹی یہ چاند نظر آنے یا نہ آنے کا وہ یہ اس میں بتائے گا ریسنٹ وزیبلٹی اگر اس میں یہ پوچھے گا کہ آپ نے کون سا چاند دیکھنا ہے ہجری ڈیٹ یعنی رمضان کا چاند دیکھنا ہے کون سا رمضان چودہ سو اڑتیس کا یا انتالیس کا تو ابھی رمضان چودہ سو انتالیس کا آئے گا میں اس کو کہہ دیتا ہوں چودہ سو انتالیس کا رمضان دیکھنا ہے ایک اس کے بعد پھر اس پہ, پہ میں ایسے کل کروں اس نے یہاں پر یہ امکانی تاریخیں بتا دے گا آپ نے کون سی تاریخ کا دیکھنا ہے پندرہ سولہ کا, کا سترہ کا کون سی تاریخ دیکھنا ہے اور کس وقت کی معلومات دینی ہے سن سیٹ کے وقت کی یا مون سیٹ کے وقت کی یا بیسٹ ٹائم کی کون سی معلومات آپ نے لینی ہے تو میں نے کہہ اس کو پندرہ کے کہہ دوں اس کو سولہ سولہ کو سولہ کو تو آرام سے نظر آئے گا پندرہ کہتے ہیں اور اب دیکھیے پندرہ مئی سولہ مئی سترہ مئی یہ کرائٹیریا پہلے بتاؤ اس کے مطابق ایک تو کہتے میرا اپنا ہے عہدے کا ایک یلپ کا ہے ایک ساؤ کا ہے آپ نے کون سارے ہیں ہم نے آپ اپنا بتا دو نہیں ابھی ڈراپ کرو گراف کچھ جلد کر رہے ہیں ترقی کی ہے اس میں تو جیسے نقشہ نظر آ رہا دنیا کا اس طرح اس میں بھی نظر آتا تھا پہلے زمانے میں لیکن اب وہ وائرس ہے کی مہربانی سے وہ ختم اس میں یہ جو ہے نا وہ عہدہ صاحب شوقک عہدہ صاحب ہے نا یہ رنگوں کے ذریعے سے بتائے گا کہ کس علاقے میں نظر آنے کے کیا چانسیز ہیں رنگوں کے ذریعے سے بتائے گا اب دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے یہ پیلے رنگ کا اس یہ دیکھو یہ دیڈ امپاسبل یہ ریڈ کلر ہے نا تو امپاسبل نو کلر ناٹ پاسیبل اس میں میں کہہ تھا کہ اس کو یہ محال کہتا ہے کیونکہ نیومونی نہیں ہوا ہے پاس اور ناٹ کلر ادھر ناٹ کلر ہے وہ پاکستان دیکھو اس میں محال میں ہے نا سارا یہ پاکستان بنا یہ ہے نا کتے کی شکل نظر آ رہی ہے یہ پاکستان ہے یہ انڈیا ہے تو یہ یہ جو علاقہ ہے یہ ناٹ پاسبل ہے اور یہ امپاسبل ہے اس کو اس کو یہ درجہ محال میں سمجھ دیں اس کو ناممکن سمجھ دیں اور یہ جو بلو رنگ ہوگا اس رنگ کو نیٹ آپٹیکل ایٹ اس میں آپٹیکل ایئر کی ضرورت ہے یہ جنوبی امریکہ ہے اور شمالی امریکہ کے نیچے والا حصہ ہے یعنی میکسیکو اور پناما وغیرہ یہ اس کے اندر آئیں گا اور باقی رہ گیا یہ ویجنٹا کا یہ ویجنٹا ہے تو اس میں ایزیلی ویزیبل ہے اور اس میں سمندر ہے صرف ٹھیک ہے نا ادھر بیرل کاہر ہے پورا سمندر ہے کوئی علاقہ اس میں ہے نہیں سوائے پرل ہاربر کے ادھر پرل ہاربر ہے بندرگاہ ہے امریکہ کی ہوائی ریاست کے اندر بصبور ہے اس کے اندر سارے امریکن فوج ہی ہے اور کوئی ہے نہیں اس کی بات اگر معتبر ہوتی تو ان سے ہم گواہی لے لیتے اگر کسی بھی ویزیبل ہے تو یہ امریکہ کی ریاست میں ہے جو کہ پرل ہار پر ہے ان کی بات ماننے مانتے تو پھر ہمارے پاس یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ان کی بات نہیں مانتے ٹھیک نہیں اس کی ایک اور سہولت یہ ہے کہ یہ جہاں یہ چوہا گھوم رہا ہے نا یہ چوہا گھوم رہا ہے اس کے اس جگہ پہ ہے دیکھو یہ بارش ہو گئی بارش بارش ہو رہی ہے موٹر سائیکل باہر اوپر لے جائیں ہاں جس نے کرنا کہ کی یہ جو ماؤس کی پوزیشن ہے یہ بتاتا ہے <متحدث> نیچے کہ آپ نے چوہا کون سے دور اور کون سے ارض پر رکھا ہے نیچے لائن دونوں چیزیں بتاتے ہیں یہ مثلاً اس کو یہ لے جاتے ہیں یہ یا پاکستان میں یہاں پر لے جاتا ہوں تو یہ ہو گیا بہتر اور بتیس اس سو سے تھوڑا سا اوپر ہے تہتر ہو گیا چونتیس ہو گیا ارض تو صحیح ہو گیا لیکن دور صحیح نہیں ہے وہ چھوٹی جگہ ہے اس کی جہاں اس کی باؤس کی نوک ہے تو وہاں تقریباً سوال ہو جاتا ہے آدھے درجے کا فرق بھی فرق نہیں تو انہوں نے یہ بتا دیا اس میں یہ رنگوں کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون ہے اگر آپ اس کی جگہ پر جینک لے لیں گے جینک لے لیں گے اور اس کا اگر آپ ٹرائی کریں گے نے اور تھوڑا سا چھوٹا کر دیا اس کو اس نے تو شوکت عہدہ نے کچھ آگے بڑھایا تھا کہ یہاں تک گیا ہے نا کھینچ کر ادھر تک گیا تھا یہاں پر لیکن یدف نے تھوڑا سا اور پیچھے کر دیا ہے یہ جو یہ تو امپاسبل امپاسبل ہو گیا یہ ناٹ پاسبل ہو گیا یہ آپٹیکل ایٹ ہو گیا اس کی ضرورت پڑے گی اور ادھر چلے جائیں گے مین نیٹ آپٹیکل ہے اور ادھر چلے گا نیک ایک پرفیکٹ یعنی بی درجے کے چانسیز یہ ہیں سی کے یہ ہیں ڈی کے یہ ہیں یہ یلپ کے نزدیک تو یہ یلپ کے نزدیک مطلب ایزیلی ویزیبل کہیں پر بھی نہیں ہے اس منتوب میں بھی آسانی سے نظر نہیں آئے گا یہ یہ یلب کا کرائٹیریا ہے اس کے مطابق اگر ساؤتھ افریقہ والا لے لیں گے ہم یہ ساؤ کا ہے اس کے مطابق دیکھ لینا اس میں سبز رنگ جو ہے وہ بیچنے کے چانسیز ہیں اور نیلا رنگ جو ہے وہ امپاسبل <coughs> ہے بس یہ تو ہی کام کرتا ہے یہ ساؤتھ افریقہ والے وہ کہتے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ پاسبل ہے یا ممکن ہے اور ادھر ممکن نہیں ہے یہ انہوں نے کر دیا ممکن ہے ادھر ممکن نہیں ہے ساؤتھ افریقہ والوں نے یہ کام ساؤتھ افریقہ والے, والے مسلمان انہوں نے بنایا یہ <تصف> ممکن ہے کہ ممکن نہیں بس یہ انہوں نے ایکٹیو ایکچولی کر کے بندہ چھوڑایا ادھر تو ویسے بھی امپاسبل ناٹ پاسبل امپاسبل اور ناٹ پاسبل یہ بنا دیا تو یہ اس کا طریقہ ہے چاند دکھانے کا اسی کے اندر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوقات سرات نکال اوقات سرات کا اثر تو وہی ہے مینار چ لیکن یہ بھی کام کرتا ہے اور اوقات اثرات کیجیے گا پہ میں آپ کو ٹائمنگ سن منہ بتا ہوں یہ تاریخ نہیں سمجھو کہ یہ والی تاریخ میں لگا دیتا ہوں یہاں سے کون سی تاریخ کا چاہیے مجھے 2017 2018 کا چاہیے اٹھارہ کا 2018 ہزار پہلا مہینہ پہلی تاریخ سے لے کر 2018 ہزار اٹھارہ کے مہینے کی اکتیس تاریخ ہے. ایک مہینے کا نکالتے ہیں تاکہ زیادہ گوجنا آئے یہ میرے تاریخیں اس میں اندر فکس کر دی اور نکالنا کیا ہے میں نے سن مون فیملی سے لگانے ادھر لگانے پہ چاہیے اسٹارٹ لوکل ٹائم دو ہزار اٹھارہ ادھر کرنا مہینہ چار <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> کہتے ہیں کہ دو ایک دو ہزار اٹھارہ اس کو رات کو بارہ بجے سورج کا میل یہ ہوگا اس کا اتفاق یہ ہوگا اس کی عزمت یہ ہوگی اس کا یہ ہوگا اور لانگیٹیوڈ یہ ہوگا اور ڈسٹینس ہم سے یہ ہوگا ہمارے کام پہ یہ ایسیمت ہوتا ہے اس کیوڈ یہ دو چیزیں ہمارے کام پہ ہوتی ہیں یہ میل بھی آپ کے کام ہو سکتا ہے اگر کہیں پڑے بیل ہے الٹی ٹیوڈ ہے ہے یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں یہ دیکھو انہوں نے دے دی ہیں پانچ پانچ منٹ کے اعتبار سے ہر پانچ منٹ کے بعد دیکھو یہ بارہ کے پانچ منٹ بارہ بج کے دس منٹ بارہ بج کے پندرہ منٹ یہ ایسے ہر پانچ منٹ کے بعد انہوں نے دے دیے اور پوری لمبی چوڑی حساب لمبا ہے, ہے مہینے کا اسی لیے تھے اس کو اتنی دیر اسی لیے لگی تھی یہ اتنا ہے پھر ادھر نیچے جو ہے نا یہ سارا انہوں نے اپنی اصطلاحات ذکر کی ہیں کہ کون سا لفظ جو میں نے بولا اس کا مطلب کیا ہے رائٹ سینشن ہے اس کا مطلب کیا ہے اور الٹیوڈ اور عزمت اس کا مطلب کیا ہے اور لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ مطلب؟ یہ سارا انہوں نے پورا مطالب اس کے ذکر کیے ہیں یہاں جی ٹی ٹیل تھرٹی ان سیکنس میں دیا جی یہ سارا انہوں نے یہاں بیان کر دیا ہے اس کا تو آپ اس طرح کے چارٹ نکال کے ہر پانچ پانچ منٹ کے بعد پورے دن کا لے کے چلے جا سکتے ہیں اور لے جا کر آپ سمتھنگ ٹبلا یا جو بھی رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے مطابق اور اور اور اس میں دوسرا جو اپشن ہے کسی میں پریت ٹائم کا بھی ہے قبلہ ٹائم کبھی ہے ٹائم مطلب اگر آپ سیدھے سیدھے قبلہ کے اوقات دینا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کر لیں یہ ویسے آپ کو زاویہ بتا دیا ہے یہاں کا کہ یہ زاغیہ ہے دو سو چوبن درجے بس موٹا موٹا اس اسے بتایا ہے جو سو چوبن پشاور کا ہے نا یہ ہاں دو سو چوبن پشاور کا تو فائنڈ قبلہ ٹائم شو قبلہ میپ یہ قبلہ ٹائم فائنڈ یہ انہوں نے پہلے تاریخ پہلا مہینہ اس کا چھ بج اٹھارہ بج کے پینتالیس منٹ یہ برو ہرائزن ہے اور یہ کون سی تاریخی ہم نے اٹھارہ ہاں اس کے اندر یہ بات ہے کہ جس وقت این قبلہ کی طرف سایا ہوگا تو وہ بیان کرے گا این قبلہ کی طرف ہو یا قبلے کے مخالف سمت میں ہو تو وہ دیتا ہے دوپہر والا یہ نہیں دیتا ہے تو این قبلہ یا قبلے کے مخالف سمت میں آج کل کیونکہ ہے نہیں اس لیے انہوں نے کہتے بلو ہورائزن ہے چاند اس وقت افق سے نیچے ہوگا یہ ٹائم نہیں آئے گا اس کا یہ اس نے قبلہ میپ انہوں نے بتایا ہے ایسے بنا کے ادھر بیت اللہ شریف ہے یہ بیت اللہ کا سمت القدم ہے اور یہ سارے لوگ کی اس زاویے سے اج ہی کرتے ہیں کیونکہ زمین قروی ہے اس لیے ایسے بنایا جانا ہے اس میں یہ بری ٹائم کا آپشن ہے پہلی تاریخ پہلا دن یہ جی فجر پانچ پچاس پہ ری دی دیا ہے شروع سات انیس پہ دے دیا ہے اور بارہ سترہ پہ دے دیا ہے تین اڑتیس پہ دے دیے پانچ انیس پہ دے دیا ہے اور یہ چھ بج کے پینتالیس رنٹ پہ دے دیے تو یہ سارا انہوں نے اوقات اثرات بھی دے دیے ہے یہاں پر اکتیس منٹ پورے مہینے پہ دے دیے انہوں نے پھر نیچے مار سریے ہیں کہ کون سی چیز کا کیا مطلب ہے یہ اس میں ڈیٹ کنورجن ہے ڈیٹ کنورجن کنورژن یہ دونوں چیز ہے یہ ڈیٹ کنورجن ہے اس کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہجری تاریخ سے اسوی تاریخ بنائے اسوی تاریخ سے ہجری تاریخ بنائیں تو یہ بھی آپ کو بنا کے دے سکتا ہے مثلاً کیا ضرور کوئی تاریخ بتائیں 5 جولائی سو تینسی ابھی آپ کو بتا دے گا کہ کون दिन دن ہے ہجری دن کون سا بنے گا جی کہہ دیے کہ منگل کا دن تھا چوبیس رمضان تھی اور چودہ سو تین کو یہ شخص پیدا ہوا چوبیس رمضان منگل کے دن شد جی اچھی بات ہے رمضان میں پیدا ہوئے اور اگر کوئی دوسری تاریخ ہے دوسری تاریخ کون سی مسلک اسلامی تاریخ بتائیں سترہ رمضان سترہ رمضان چودہ کون سا چور چودہ اگست کر دیتے ہیں چودہ انیس سوتالیس کر دیتے ہیں آپ کو پاکستان جو مہاراج سے میں آیا تھا اگست چودہ کنورٹ کرو پھر آپ کو گمان غرت نو بجے پہ کون سے ہے رمضان ستائیس رمضان تھرسڈے ہے تھرس ڈے شمرات کا دن ہے شرات کا دن ہے سو تیرہ سو چھیاسٹھ میں ہے کرنا ہی آسانی سے ہو جاتا ہے وہ ہے اس میں لکھا ہوا تو ہے ان شاء بتا دیں گے آسان ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے بہت آسان سا ہے وہ کسی وقت بتا دیں گے آج تو ہے اللہ کی مدد سے ٹائم ختم ہو گیا تو صبح ان شاء اللہ یاد دلائیں گے تو صبح یاد ہونے کے بعد ان شاء اللہ وہ بتا دیں گے ہاں بالکل کر دیں گے جی پورا کر دیں گے اس کو تاکہ یہ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس میں نیٹ کنورژن ہے اس میں کہ کس طرح ایجڑی سے اے سی بن جائے گی ای سی سے ایج ڈی بن جائے گی جو ہمارے یہاں عموماً مشہور ہے کہ جمعے کے دن اور کیا ہمارے کے دن ستائیس رمضان کا وجود وہ بات من وجن ٹھیک ہے من وجن ٹھیک نہیں ہے وجن اس لیے ٹھیک ہے کہ اس کا اعلان ہوا تھا رات کو بارہ بجے کے بعد اعلان ہوا تھا رات کو بارہ بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد وہ اگلا دن بن جاتا ہے نا جمعے کا دن ہوتا ہے لیکن ستائیس رمضان نہیں ہوتی وہ اٹھائیس کی رات ہے ستائیس تو برے دن وہ دن ستائیسویں رات میں ایسا ہوا ستائیسویں رات نہیں بنتی اٹھائیسویں رات بنتی ہے اٹھائیسویں رات ہے وہ سمجھ لیکن ہم نے پاکستان کو بابرکت بنانے کے لیے اس کی طرف نشت کی صحیح جی. ہے جیسے جی. جی جی ون ڈے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں uh, میں نے تو یہ نہیں کیا تھا میں نے تو یہ نہیں کیا تھا